گھر میں تنہا فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کیا اقامت کہنا ضروری ہے کیا عورتوں کے لیے بھی لازمی دیکھیے ایک آدمی اپنی نماز ابل تو گھر میں پڑھنا ہی نہ جا رہے ہمارے امام کا پول یہ ہے کہ قرآن میں نس ہے ور کا مار را کی رکو کرو ساتھ روکو کرنے والوں کے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مورتے پہ گھر میں نماز پڑھنے والوں پر کتنی سس سرزمش کی سنیے حضور نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا جو مسجد میں نہیں آتے نماز اپنے گھروں میں نماز پڑھتے عورتوں یعنی پر چونکہ جماعت نہیں بچوں پر جماعت نہیں ان کا خوف اگر گویا مجھے نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کرتا اور جا کر حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے کتنا حضور علیہ السلام نے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا اس لیے نماز کو باجماعت طریقے سے مسجد میں پڑھنی چاہیے ہاں بے دینوں کی مسجد ہے ہمارے مسلح کے لوگ نہیں اب اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی اس میں اقامت کہنا سنت تو نہیں لیکن کوئی اقامت کہ لے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے سواب بہرال اس کو ملے گا لیکن ضروری نہیں